اور رحیم نے دو صفتیں بیان کی توجہ ہو ایک اس کی صفت ہے غالب اور ایک اس کی صفت ہے رحیم علام کہتے ہیں کہ اس کا ماں قبل سے تعلق ہے قرآن اس نے اتارا ہے جو غالب ہے اس لیے کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ اس کی زیر زبر بھی بدل سکے اس لیے کہ اتارنے والا غالب ہے تو جب تک قرآن قرآن بولتا رہے گا محبوب یہ گواہی موجود رہے گی ان نہ کلام نلب سارا زمانہ انکار بھی کرتا رہے قرآن کی بولی تیری گواہی پیش کرتی رہے گی اور دوسرے صفت لگائی رحیم قرآن اس نے نازل کیا ہے جو رحیم ہے علماء فرماتے اس کی مناسبت کیا ہے کہا کہ اس کے رحیم ہونے کی یہ تھوڑی دلیل ہے کہ رب ہو کے بندوں سے بات کر رہے اس نے قرآن اتارا ہے اور رب ہو کے بندوں سے ہم کلام ہو رہا ہے اپنے محبوب کی وساطت سے تو یہ اس کے رحیم ہونے کی دلیل ہے تو یہ اس نے نازل کیا جو غالب بھی ہے جو رحیم بھی ہے لن زیرا مَا زیرا آبَاؤُهُمْ فَهُمْ فہم تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تھے تو وہ بے خبر ہیں وہ غفلت میں ہیں حضرت امام فخر راضی فرماتے ہیں یا ماں نافیہ ہے یا پھر یہ ماں مصدریہ ہے جن لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے عمومی طور پہ مفسرین ادھر ہی گئے ہیں کہ یہ ماں نافیہ ہے تو مفہوم ہوا کہ محبوب آپ اس قوم کو ڈرائیں مدتیں ہوئی ان کے اباؤ و جداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا تو وہ رفلت میں پڑ گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے اور حضور کے پیدا ہونے کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ پھر چالیس سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا تو 611 سو گیارہ سال ہو گئے تھے کہ قوموں نے وہی کا اجالا نہیں دیکھا تھا اور اتنی دیر اندھیرے میں رہنے کے بعد اب روشنی ان کو عجیب لگتی تھی طویل مدت اندھیرے میں بیٹھے رہے تو اچانک بجلی آ جائے تو پھر ایک دفع آنکھوں پر بوجھ ہوتا ہے تو جو اتنا عرصہ کفر کے ظلمت قدرے میں رہے اور اندھیروں سے نبھا کرنا ان کا مزاج بن گیا اور وہ ان کی فطرت بن گئی جب وہی کا اجالا چمکا تو وہ انکار تو کریں گے چونکہ وہ ان کی تباہ کے اندر رچ بس گیا ہے اندھیرا تو اب جس طرح چمگادڑ اندھیرے میں رہتی ہے تو سورج چڑھے تو وہ چھپ جاتی ہے سورج کو دیکھ نہیں پاتی آنکھیں بند کر لیتی ہے تو اسی طرح جو لوگ اتنا طویل عرصہ اندھیرے میں رہے تھے تو اب حضور کی نبوت کا سورج چمکا تو انہوں نے انکار تو کرنا ہی تھا انہوں نے تو چھپنا ہی تھا مخالفت تو کرنی تھی اس لیے کہ اندھیرے کے خوگر بن گئے ہوئے تھے فہم غا تو وہ غافل ہو چکے تھے ان کی فطرت میں ان کی تباہ میں اور ان کے دل میں راسخ ہو چکے تھے اندھیرے اب ان کو اچمبا لگتا تھا روشنی روشنی عجیب لگتی تھی ان کو ایک تو ہے اگر یہ ماں نافیہ مانے اور اگر اس ماں کو مستریہ مانے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ محبوب آپ ان کو اسی طریقے اور اسی انداز سے ڈر سنائے جس انداز سے ان کے ابا و کو ڈر سنایا گیا تھا آپ کوئی نیا طریقہ نہیں لے کے آئے جو پیغمبروں کا طریقہ پہلے تھا تنظیر کا تبشیر کا آپ اسی طریقے پہ آئے ہیں اور جس طرح وہ لوگوں کو اور قوموں کو ڈر سناتے رہے ہیں آپ بھی اسی طریقے پہ ان کو تنظیر کرے ان کو ڈر سنائیں ان کو تبشیر کریں ان کو پیغام حق دیں یعنی آپ کا وہی طریقہ ہوگا جو آپ سے قبل پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے اور جس طرح ان کے اباؤ اجداد کو ڈرایا گیا پیغمبروں نے ان کے بڑوں کو ڈرایا ان کو بھی آپ اسی طریقے سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں اور دوسرا مفہوم جو منافیا کے ساتھ ہے کہ اپ اس قوم کو ڈلانے آئے ہیں ان کو ڈر سنانے آئے ہیں ان کو تنذیر کرنے آئے ہیں مدتے ہو گئیں کہ ان کے ابا وجداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا اب غفلتوں کے خوگر ہو گئے ہیں اب عادی ہو گئے ہیں دیروں میں رہنے کے تو تیری بات ان کو عجیب لگے گی تو مخالفت بھی کریں گے طانے بھی دیں گے پتھر بھی اٹھائیں گے اور گڑے بھی کھودیں گے کانٹے بھی بچھائیں گے طائف کا بازار بھی سجے گا مکے کی گلیوں میں دکھ بھی آئیں گے اود اور بدر کی جنگیں بھی ہوں گی اس سخت حالات سے محبوب آپ کو گزرنا ہوگا اس لیے کہ آپ کا پالا اس قوم سے پڑنے لگا ہے جن کے اباؤ جدات نے بھی مدتیں ہوئی روشنی نہیں دیکھی تھی تو ان کے پاس جب آپ روشنی کا پیغام لے کے جائیں گے تو ان کو یہ بات عجیب لگے گی اس لیے آپ ان کو تنظیر کرنے جا رہے ہیں لکدر بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ابو جہل ابو لہب اتبا تیبہ اور کئی لوگ ہیں یہ اتنے راسخ ہو چکے ہیں کفر میں اور ان کے اندر اتنا زنگ چڑھ گیا ہوا ہے کہ محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے آپ گھبرائیں نہیں اپنے عمل تبلیغ کو جاری رکھیں کٹھن حالات میں آپ روشنی کے دیے روشن کرتے چلے جائیں ادھیرا چھٹتا چلا جائے گا لیکن اکثر لوگ نہیں مانیں گے مخالفت کریں گے کھڑے ہو جائیں گے مقابلہ کریں گے بہت کچھ ہوگا محبوب یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کی مخالفت ہوگی اور زیادہ لوگ نہیں مانیں گے انا جہانا فی آنا کے ہم ان کے گردن میں ان کے گلوں میں توک چڑھا دیے ہوئے حضرت مولا کائنات سید نل المرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑ کر کے اپنی گردن کے نیچے رکھا تو جب گردن کے نیچے رکھا تو سر اوپر اٹھ گیا تو فرمایا جس طرح گردن کے نیچے ہاتھ رکھنے سے گردن تن جاتی ہے اور سر اوپر اٹھ جاتا ہے اللہ نے کافروں کے گلے میں یوں توک چڑھا دیے ہیں کہ ان کی اوپر کو اٹھی ہیں اور وہ چڑھتے ہوئے سورج نبوت کا دیکھ ہی نہیں سکتے اچھا آگے لفظ بھی فرمایا فہیا <الْعَزْقَان> اور وہ ٹھوڑیوں تک چڑھے ہوئے مہون <مُقْمَحُون> مک مہون عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کو کھینچ لیا جائے جس کی گردن کھینچ لی جائے اور وہ نیچے بھی نہ دیکھ سکے دائیں بائیں بھی نہ گردن موڑ سکے آنکھیں تاڑے لگ جائیں اور گردن اوپر کو اٹھی ہو نیچے سبز چارا بھی ہو تو اسے دکھائی نہ دے اس کو کہتے ہیں اے بالون مک ایسا اونٹ کہ جس کی گردن اٹھی ہوئی ہے اللہ کہتا فہوم مک مہون یہ بھی مک مہون ہے ان کی گردنیں بھی اوپر کو اٹھ گئی ہیں اس لیے محبوبی نے کچھ نہیں دے رہا مزید وجاللہ مم بین اے دیم سدا ولفا ہم ان کے آگے بھی دیوار کر دی ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی دو دیواریں چن دی آگے پیچھے اور پھر ان کے منہ کے اوپر خول چڑھا دیے فہم لا تو وہ نہیں دیکھ سکتے مجھے بتاؤ کہ آگے بھی دیوار ہو پیچھے بھی دیوار ہو منہ کے اوپر کپڑا کال چڑھا ہوا ہو اور نظر تاڑے لگی ہوئی ہو گردنگ اٹھی ہوئی ہو گلے میں توک ہو, تو چڑھتا ہوا سورج دکھائی دے گا چمکتا ہوا چاند نظر آئے گا ٹمٹما ستارے دیں گے کہا محبوب ان کی حالت بھی یہ ہے تیری نبوت کا سورج تو چمک رہا ہے انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے اس لیے کہ یہ اس اندھیرے میں پھنس گئے ہوئے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ کافر ابو جہل نظر بن ہارس اور باقی پتھر لے کے حضور کو مارنے کے لیے حضور کو اذیت دینے کے لیے گئے تھے لیکن پھر اس طرح ان کی گردن لٹکی ہاتھ ان کے ٹھہر گئے اور کسی نے دیکھا کہ ایک بیل ہے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو ان کی حالت کو بیان کیا گیا ہے فرماتا وہ دیکھ نہیں سکتے وہ سوا ان لا یو مین <يومنون> اب برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ اندھیرے جم گئے ہوئے ہیں اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ جب اللہ نے ان کو ایسا کر دیا ہوا ہے تو اب اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ان کا کیا قصور چونکہ اتنا طویل عرصہ نبی نہیں آئے پیغمبر نہیں آئے اندھیروں میں یہ خوگر ہو گئے تو کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ پیغمبر جب آئے تو انہوں نے تقزیب کر کے پیغمبر کی توہین کر کے نبی رحمت کی تدحیک کر کے حضور کا انکار کر کے اذیتیں دے کے اپنے لیے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ اللہ نے پھر ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا دی اب یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے تو یہ نہیں تھا کہ ان کو روشنی دی نہیں گئی تھی ان کو اجالا فطرت بھی دیا گیا تھا انہوں نے اسے بھی مس کر لیا اور ان کو روشنی پیغمبر رحمت کے ذریعے سے بھی آئی تھی انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا اب اس حالت میں پہنچ گئے پیغمبر کی توہین کی وجہ سے کہ رب کی غیرت بھی جوش میں آئی رب نے دیواریں چن دی اب کچھ دکھائی دے دی رہا یار اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آئے اور یہ پھر بھی نہ مانے سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آئے یہ پھر بھی نہ مانے ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے اور کہے آپ اللہ کے رسولت بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے تو حضور بول کے کہیں میں بتاؤں یا جو مٹھی میں وہی وہ بتا دے تو اب اب بھی وہ نہ مانے اور کہے من سہرے ابن ابھی کبشا یہ ابو کبشا کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے تو یہ ان کے آگے پیچھے دیوارے نہیں ہیں تو اور کیا ہے ورنہ اتنے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی ان کو نظر نہیں آ رہا یا رشتے دار بھی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا پاس بیٹھتے بھی ہیں نظر نہیں آ رہا اور بلال ہبشے سے دیکھ رہا ہے سلمان کو فارس سے دکھائی دے رہا ہے اور سہیب کو روم سے نظر آ رہا ہے کول ہندیاں بھی کہیں اپنا نہ جانے دل والے آکھیا کیا دلدار آ گئے تو یہ اپنی اپنی قسمت کی کہانی ہے تو کہا محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے ناما تن ذرو من تبا ذکر ہو بے مختل اچھا سوال پیدا ہوتا ہے جب لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں لوگ تو مانیں گے نہیں انکار پہ انکار کرتے جائیں گے دل اندھے ہو گئے آگے پیچھے اوپر نیچے پردے ہی پر رہے ہیں تو پھر تبلیغ کیوں کی جائے تبلیغ عمل جاری کیوں رکھا جائے جب زمین ہی بنجر ہے تو پھر بیج کیوں ڈالا جائے جب زمین ہی جو ہے وہ شور اور کلر ہے تو پھر می برسنے سے ہوگا کیا تو پھر تبلیغ کا عمل رک جانا چاہیے کہا محبوب نہیں تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے تیرے کرم کا می جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوتا رہنا چاہیے یہ نہیں مانیں گے ایسے بھی ہیں ان نما تن زیرو من محبوب آپ اس کو ڈر سناؤ جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلے ایک وہ ہے جو سنتے نہیں اور ایک ہے جو جھولیاں پھیلا کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ایک وہ ہے کہ آپ سناتے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اگر سنائے تو پھر بھی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے اور ایک وہ بھی ہے کہ تو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے اور محبت والا آنکھوں میں ظاہری روشنی بھی نہیں رکھتا عبداللہ ابن مکتوم حضور کی خوشبو سونگ سونگ کے پتھروں پہ اوپر چڑھتا ہوا پہاڑ پہ, پہ پہنچ جاتا ہے اور آپ کی چوکھٹ پہ جھولی پھیلا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ المنی ما اللہ ماک اللہ اللہ نے جو آپ کو دیا میری جھولی میں بھی ڈال دیجیے ایک سن نہیں رہے اور ایک پیچھے پیچھے آ رہا ہے محبوب ایک سون نہیں رہے اور ایک جولی پھیلا کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو کہا محبوب وہ بھی ہیں جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں رحمان اور رحمان کو بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے یہ لوگ ہیں جو تیری نصیحت کو قبول کریں گے تیری بات کو قبول کریں گے اللہ نے مختلف تباہ بنائی سویر سے لے کر شام تک ہماری نوکری بھی قرآن کی ہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ توجہ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ انہیں قرآن کی لذت نصیب نہیں ہوتی اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھ کا جھپکنا بھی بوجھ سمجھ دیں کہ کوئی ایک لفظ بھی ادھر نہ چلا جائے تو یہ اپنا اپنا ذوق ہے صاحب جو بلبل کا ذوق ہے وہ چڑیا کو نہیں دیا گیا اور جو پروانے کا ذوق ہے وہ مکھی کو نہیں دیا گیا اور جو چکور کو پیار دیا گیا ہے چاند کا وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا تو قرآن کے لیے بھی اللہ نے دل رکھے ہیں جو قرآن سنتے ہیں ان کی روح تک اقبال نے ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات لکھی کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حافظ شیراضی کے شعر پہ اور عراقی کے شعر پہ تو جھومتے ہیں اور انہیں قوال کا نغمہ تو مست کر دیتا ہے لیکن قرآن سے کچھ بھی نہیں ہوتا کہا وہ قسمت کے مارے ہوئے لوگ ہیں کہا یہ تو شاعروں کا کلام ہے جو مخلوق ہیں اور جو قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے اور جو بادشاہوں کے کلام ہوتے ہیں وہ کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور یہ رب کا کلام ہے یہ خالق کا کلام ہے تو جو لذت جو چاشنی جو کیفیت قرآن میں ہے وہ نہ کسی شعر میں ہو سکتی ہے نہ کسی سخن میں ہو سکتی ہے نہ کسی نظم میں نہ کسی نثر میں لیکن کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے کسی کو قوالی تو مزہ دے دیتی ہے لیکن قرآن اسے لطف نہیں دیتا ہے اس کو اپنے اندر کو دیکھنا چاہیے اور کتاب رحمت سے دل جوڑنا چاہیے اس کا ایک ایک لفظ نور دے رہا ہے کہ محبوب جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں وہی اس قرآن کے نور کو لینے والے ہیں اچھا فبشر ہو مغفرہ انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجیے یار اجر ہی کافی تھا لفظ لیکن کریم کی ساتھ سفت لگائی میرے پاس کوئی اس کا مفہوم نہیں ہے کہ اس کو اردو میں ڈھال سکوں لیکن اتنا ہی سمجھیں کہ جس اجر کو میرے رب نے بھی کریم کہا وہ کیسا اجر ہوگا اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بخشیں گے بھی اور اجر کریم بھی دیں گے انہوں موتا وہ نق تو بو ما کدا مُارا کلین امام بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں آج کوئی مانے یا نہ مانے انکار کرے یا اقرار کرے تردید کرے یا تائید کرے رخ پھیر لے یا جھولی پھیلا لے محبوب آپ پریشان نہیں ہوں گے ایک وقت آنے والا ہم قبروں سے مردوں کو اٹھائیں گے آج کوئی مانے یا نہ مانے ہم نے لکھی ہوئی یا ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے وہ روشن کتاب میں قیامت کے جو نامہ مال کھلے گا سب سامنے آ جائے گا تو محبوب آپ اپنے عمل کو جاری رکھیں جو آپ کر ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں. اور جو آگے سے ان کے رویے ہم وہ بھی لکھ قیامت کے دن ہر شے سامنے ہوگی اور رب کی عدالت میں سارے فیصلے ہوں گے اچھا ایک تو یہ مفہوم ہے جو آمد المفسرین نے بیان کیا اس آیت کا لیکن ابن آشور نے کہتا ہے کہ اس آیت کو ان موتا اس کو ہم ما قبل سے اگر ملا کے پڑھیں تو مفہوم اس کا کچھ اور نکلتا ہے اور وہ یہ کہ محبوب تیری بات کو کچھ لوگ سنتے نہیں ہیں اور تو ان کے پاس جا کے بات ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتے ان کے اوپر نیچے آگے پیچھے زنگ ہیں اور پردے ہیں لیکن محبوب تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے ایک دن آئے گا مردے بھی جی اٹھیں گے محبوب تیرے کرم کا می برستا رہے ایک دن آئے گا ان شور اور کلر زمینوں میں بھی پھول کے اٹھیں گے اس لیے تو کرم فرماتا رہے اور تو تبلیغ کا عمل جاری رکھ روزانہ پتھر پہ بھی ایک کترہ گرے تو ایک دن سوراخ وہاں بھی ہو جاتا ہے اور محبوب تیری مٹھی بولی جاری رہنی چاہیے ایک دن زمانہ تیرے کل میں پڑے گا اور پھر فتح مکہ کے دن لوگوں نے دیکھا سب کے لبوں پہ ترانے میرے حضور کے ہی تھے تو یہ ہے ایک مفہوم اچھا یہ بات بیان کرنے کے بعد جو اگلا رکو ہے مضمون لمبا نہ ہو جائے لیکن میں کچھ مضمون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ان کٹن حالات میں تسلی دیم مسلم محبوب انہیں اس شہر والے لوگوں کی کہانی سناؤ یہ محبوب کے قلب کو اور حضور کے غلاموں کے دل کی تسکین کے لیے اللہ نے کہا کیونکہ کہانیوں کے ساتھ ویسے بھی انسان کا جو رجحان ہے وہ تبھی ہوتا ہے فطری ہوتا ہے کہانی کی طرف میلان ایک فطری ہے انسان کی طبع میں رکھا گیا شوق سے سنتا ہے کسی زمانے میں شام کو بچے دادی اماں کے بستر میں گستے تھے کہ اس سے کہانیاں سننی ہیں اور دادی اماں اپنی روایات اپنا کلچر اپنی تہذیب اپنا تمدن اور اپنی خاندانی روایات اس کہانی کے اندر سمو کر کے ان بچوں کو اخلاقیات کا درس اپنے مذہب کا درس اور اچھائیوں کا درس اور تقوے کا درس اس ایک کہانی میں رکھ کے ان کو دیا کرتی تھی اور وہی ہمارا کلچر تھا وہی ہماری تہذیب تھی اور وہ اپنی روایات کو نئی نسل میں منتقل کر کے جاتی جب سے ہم نے دادی اماں کا بستر چھوڑ دیا ہے اور ٹیلی ویژن کی سکرین سے تہذیب لینا شروع کر دی ہے اس لیے ہم نے روایات ادھر سے لینی ہے اور وہی حقیقتوں کے اجالے اور وہی روشنیاں تھیں اور آج ہم پتہ نہیں کیا کس کو کلچر قرار دے رہے میں دو چار دن پہلے لاہور میں چار پانچ جگہ پہ درس پہ رہا ہوں اور جگہ جگہ کلچر میلے اور کیا کچھ دیکھتا رہا ہوں تشہیر اس کی تو میں کہا تھا جگہ جگہ میں نے کہا تھا میں نے کہا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے جو ماہرین ہیں اور جو فنون والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کلچر ہوتا ہے کسی بھی قوم کا اس پر جغرافیہ کی اور مذہب کی چھاپ ضرور ہوتی ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی قوم کا کلچر اس کی تہذیب اس کے جغرافیہ سے اور اس کے موتقدات سے اس کے عقائد سے ہٹ کر ہو تو یہ سارتا پاپ برہنا کلچر یہ ہمارا کلچر نہیں ہو سکتا نہ مشرقی کلچر نہ حجازی کلچر ہمارا کلچر مغرب کی ہواؤں سے نہیں پھوٹتا مدینے کی فضاؤں سے پھوٹتا ہے اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی آج جو کلچر ہمیں دیا جا رہا ہے وہ قتل ہماری روایات نہیں ہیں ہمارا کلچر نہیں ہے ہمارا تمدن نہیں ہے ہماری تہذیب نہیں ہے تو بہار الدادی اماں سے وہ کہانیاں سننا یہ شوق اور رجحان یہ فطری ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی کہانیاں ہماری ہدایت کے لیے بیان کی ہیں اور یہ کہانی بھی مسلن اساب محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائے وہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا انتاکیا اور یہ شام کے غربی علاقے میں واقعہ ہے وہاں اللہ نے دو رسول بھیجے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے خوشحال بستی تھی اللہ نے دو رسول بھیجے انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا اللہ نے ان کی تائید کے لیے تیسرا رسول بھیجا انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا حتیٰ کہ ان نبیوں کی تقزیب کی انہیں گالیاں دی اور پتھر لے کر ان نبیوں کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے جب نبیوں کو قتل کرنے لگے تو شہر کے ایک کنارے پر ایک شخص رہتا تھا اسے جب پتا چلا کہ یہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں میری قوم کے لوگ تو تھا تو وہ مسکین آدمی لیکن اس کے دل میں جذبہ جاگا وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو کہنے لگا تم قتل کرنے لگے ہو میں کہتا ہوں ان کے قدم چمو تو وہ جتنے پتھر تھے ان نبیوں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے وہ اس شخص پہ برس گئے اور پھر وہ شہید ہو گیا پھر اس کی لاش سے آواز کے آئی یہ قرآن کی بولی ہے توجہ کر لیں میں اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا لیکن اختصار کے ساتھ مضمون آپ نے سن لیا اب قرآن کا لہجہ دیکھیے محبوب نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائیے جن کے پاس رسول آئے نا ہے مسنین ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے فقض اس قوم نے ان دونوں کی تقسیب کر دی فاز نہ ہم نے تیسرا بھیجا فَقَالُوا کالو ان مُرْسَلُونَ ان رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری جانب رسول بن کے آئے قَالُوا قوم نے کہا ماں ان إِلَّا اللہ باشر مثلنا تم تو ہمارے جیسے بشر ہو بد بخت اور بد نصیب قوموں کا مزاج رہا ہے کہ پیغمبروں سے روشنی اور نور لینے کی بجائے ان کو بشر کہہ کے ان کی رحمتوں سے اور ان کے دامن سے پھوٹتی ہواؤں سے اور ان کے سینے سے نکلتی شعاؤں سے اور ان کے من سے وابستہ روشنیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں اور ان کا چلنا پھرنا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا شادی اور نکاح کرنا اور ان کا بال بچوں میں رہنا اور ان کا بازار میں آنا جانا اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نبی ہوتے تو یہ کیوں ہوتا یہ عجیب بات ہے ان کی عظمتوں کے پہلوؤں کو چھوڑ کے نظر یہاں رکھ دیتے ہیں حالانکہ یہ بھی انسانیت کے نمونے کے لیے اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے یہ میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا اگرچہ یہ عنوان ایک لمبی گفتگو کا متحمل ہے ایک بات کروں گا کہ اصل بد بختی ہے لوگوں کی ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا سدرا پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا بس جو یہاں نظر جمالے تو وہ محروم ہو جاتا ہے اور جو اس سمت کو دیکھے تو وہ روشنیاں پا جاتا ہے اچھا دوسری بات اور اب وہ آپ کی توجہ کے لیے کہ ایک طرف اس قوم کا رویہ یہ ہے اور کافروں کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ نبیوں کو بشر کہہ کے ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیتے زندہ اور جاوید انسانوں کو متحرک اور فعال ہستیوں کو وہ زندہ اور جاوید انسانوں کو بشر کہہ کے نبی ماننے سے رب کا بھیجا ہوا ماننے سے رب کا فرشتہ ماننے سے انکار کر دیتے اور دوسری جانب سنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا مان لیتے ذرا ان کا تفاوت دیکھیے نہ مانیں تو زندہ اور جاوید انسانوں کو نبی بھی نہ مانے اور ماننے پہ آ جائیں تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے جو ہے وہ بت اور مٹی کے بنے ہوئے کو خدا بھی مان لیں تو یہ کیا تفاوت ہے کہ ایک طرف یہ نبیوں کو زندہ اور متحرک انسانوں کو نبی بھی نہ مانیں اور دوسری جانب پتھروں کو خدا بھی مان لے تو اصل یہ نفسیاتی پرابلم تھا اور یہ قوموں میں ہر دور میں موجود رہا ہے سادہ سا جواب ہے یہ لمبی یہاں بھی بحث چاہیے لیکن سادہ سا جواب ہے کہ سنم خانوں کے مردہ پتھروں کو ماننے میں مفادات پہ زیادہ نہیں پڑتی انسان کی زندگی میں وہ مردہ پتھر اور بت دخل اندازی نہیں کرتے انسان کی انا پر چوٹ نہیں لگاتے ایک پجاری زانی ہو شرابی ہو ڈاکو ہو جو مرضی کرے کبھی پتھروں نے بول کے نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو. ہمیں بھی پوچھتے اور یہ کیا رویے رکھے ہوئے ان کی جھوٹی انا کا بت بھی پلتا رہتا اور وہ سجدے بھی کرتے تو بتوں کو ماننے سے ان کو اپنی زندگی بدلنی پڑتی تھی اپنے رویے بدلنے نہیں پڑتے تھے اور ان کی سوچوں پر کوئی پہرا نہیں تھا ان کے خیالوں پر کوئی قدر نہیں تھی طرز حیات پر کوئی دخل نہیں تھا اس لیے بتوں کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں تھی اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک زندگی کے ایک ایک لمحے کو معاشرت سے لے کر کے نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک سب کچھ بدلنا پڑتا تھا اور اپنی خواہشات کے جنازے کندھوں پہ اٹھا کے دفن کرنے کے بعد پھر نبیوں کے قدم چومنے پڑتے تھے اس لیے نبیوں کو ماننے میں پرابلم تھا اور بتوں کو ماننے میں نے کوئی پرابلم نہیں تھا اس لیے کہ بتوں کو ماننے میں کوئی مفادات پہ ہی نہیں پڑتی تھی اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا پھر اپنی خواہش چھوڑنی پڑتی تھی تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوا جے جی میں ہوا پھر تو اپنا آپ چھوڑنا پڑتا تھا نا اس لیے وہ انسانوں کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور پتھروں کو خدا ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتے آج بھی یہ نفسیات ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں ایک شخص ستر سال حدیث رسول پڑھاتا رہا اسی سال اس نے قرآن کی نوکری کی تو لوگ اس کے گرد اتنی تعداد میں جمع نہیں ہوتے اور ایک بندہ دونی رما کے تموڑی شاہ بیٹھ جاتا ہے اور ساری قوم اس نانگے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کمال کیا ہے کرنٹ کیا ہے صاحب بات کرنٹ کی نہیں ہے مفادات پہ زد نہیں پڑتی اور اس شخص کے پاس آنا ہے تو زندگی بدلنی پڑتی ہے اس لیے ان مردوں کو ماننے میں حرج نہیں ہے اور ان فعال اور زندوں کو ماننے میں اپنی خواہشات کا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے لہذا انسان کا رجحان ادھر نہیں ہوتا ہے انسان کا رجحان ادھر ہوتا ہے یہ ایک انسان کی فطرت ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات سناؤں گا میرا ایک دوست ہے پرانا تو بچپن میں جن سے تعلق رہا ہو تو وہ کم ہی کسی کے لیے اعتقاد کا رشتہ رکھتے ہیں لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے لیے اس کے دل میں بڑی محبت حتیٰ کہ میرے ساتھ اس کا روحانی تعلق بھی ہے تو اس کا ایک دوسرا دوست ہے اور وہ میرا بھی دوست اور وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ بھی گیا ہے اس کی طرح تو اس نے کہا یار دیکھ میں بھی ایک اعلیٰ منصب پہ ہوں اور حضور کی سنت چہرے پہ ہے تو تیرے دل کے اندر بھی اس شخص کے لیے محبتوں کے جذبے ہیں تو تو بھی میری طرح اس شخص کے ساتھ اپنا باتن کا تعلق قائم کیوں نہیں کر لیتا یہ ایک مرید کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا شخص بھی میرے پیر سے وابستہ ہو جائے اس فطری خواہش کے تحت اس نے اس کو دعوت پیش کی تو اس نے جو جواب دیا وہ جواب اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد دے گا اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی اس کی تقریر سنوں تو یار میں حساس سا آدمی ہوں رات کو سو نہیں سکتا تو جس کی تقریریں مجھے سونے نہیں دیتی اگر میں سے تعلق جوڑ لیا وہ تو مجھے زندہ مار دے گا اس لیے مجھے تو پیر ایسا چاہیے کہ جو سرانے کے نیچے رکھ کے آرام سے سو بھی سکوں اور جس کو چاہوں تو لپیٹ کے جیب میں ڈال بھی سکوں اس کے ساتھ تعلق کا یہ رشتہ مجھ سے تو نہیں نبھایا جائے گا تو انسان چاہتا ہے انسان کی ہے انسان کی فطرت ہے جہاں مفادات پہ زد نہ پڑتی ہو تو لوگ وہاں دوڑتے ہیں اور جہاں مفادات پہ زد ہوتی ہو جہاں اپنا بدلنا ہوتا ہے وہاں صاحب فکر کے لوگ ہی جاتے ہیں وہ تھوڑے بھی ہوں زیادہ بھی ہوں اس سے غرض نہیں ہے لیکن ہوتے صاحب ہیں تو ان کافروں کا مزاج یہ تھا کہ پیغمبروں کی یہ کہہ کے تقسیب کر دی کہ تم تو بشر ہو اور صنم خانوں کے مردہ پتھوں کو خدا ماندے لگ جاتے وما انضر الرحمان کہنے لگے تمہارے اوپر رحمان نے کچھ نہیں اتارا انان تم اللہ تم تو ماذا اللہ جھوٹ بولتے گالیاں دی برا بھلا کہا تقذیب کی نسبت کر دی اچھا جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے شریف آدمی سے کوئی علج بھی پڑے تو وہ اپنی شرافت کے دائرے سے نیچے نہیں آ سکتا۔ وہ کسی کو گالی بھی دے تو وہ بھی شائستہ انداز کے اندر کو سخت لفظ نہیں دیتا چونکہ اس کی زبان متحمل نہیں ہوتی سخت لفظ کی وہ شیخ سادی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو کتے نے کاٹ لیا تو وہ رات کو کرا رہا تھا تو اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی تو اس نے دیکھا کہ بار بار میرا باپ پٹ کے کرا رہا ہے نے غصے سے کہا جب باپ چپ بھی نہیں کر رہا تھا نے جا رہا تھا کہا پتر جب کتا کاٹے تو کتے کو آگے سے کاٹا نہیں جاتا تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ گالی کا متحمل نہیں ہوتا اور کوئی سخت لفظ بھی کہے تو اس کو بھی تول کے بولتا ہے اب ان کافروں نے تو گالیاں دی پیغمبروں کو برا کہا تکذیب کر دی پیغمبروں نے جواب کیا دیا ذرا سنیں اور زندگی کا حسن دیکھیں اور اچھے لوگوں کی عادات دیکھیں اللہ اکبر تو ان پیغمبروں نے کہا کالو ربنا نہ یا لمو ان نہ سلون ہمارا رب جانتا ہم رسول ہیں ایک تو بات یہ اور دوسری بات تو مانو نہ مانو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے جب ہمارا رب جانتا ہے کیا رسول ہے یہاں بات سمجھانے کے لیے مجھے پھر ایک مثال دینا پڑے گی۔ اعلی شریف سے بزرگ تشریف لائے راول پنڈی۔ تو علاقہ بھر کے جو سادات تھے وہ اپنے اپنے شجرے لے کر کے تصدیق کے لیے ان کے پاس پہنچے کیونکہ یہ جد امجد ہیں سادات کے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نہیں گئے تو کسی نے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت سارا زمانہ آیا ہے اور اپنے شجروں کی تصدیق کروائی ہے۔ آپ نہیں گئے تو پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے کہ میں وادی ہمراہ میں تھا۔ میری اصل کی سنتیں قضا ہو گئی۔ سویا تو حضور خواب میں ملے اور آقا کریم نے فرمایا سید ہو کے اثر کی سنتیں چھوڑتے ہو تو کہا میرے لیے یہ سنت ہی کافی ہے کہ حضور نے کہہ دیا سید ہو کے اثر کی سنتیں چھوڑتے ہو جب حضور نے سید کہہ دیا اب مجھے کسی اور کی تصدیق کی لوڑی ہی نہیں ہے تو کہا تم مانو نہ مانو ہمارا رب کہتا ہے کہ ہم رسول ہیں یہی سند کافی ہے کہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کیا میں رسول ہے اچھا اگر آپ کی توجہ ہو اس سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کی تباہ کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے اور جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا وہ سیاست کے روپ میں ہو وہ مشاہد کے روپ میں ہو وہ عالم کے روپ میں ہو وہ کسی اور بھی روپ میں ہو اس نے ایک جماعت رکھی ہوتی ہے اپنی تعریف و توصیف کروانے والی بھنڈ قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو زمین سے آسمان تک اس جاتے چونکہ مزبی طبقے سے ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مالی رکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کے چہروں پہ دیکھتے ہیں ان کا اندر چور بول رہا ہوتا ہے اور اسی طرح جس طرح جھوٹا آدمی اس کا سادہ زمانہ بھی تعریف کرے تو اسے تو پتا ہوتا ہے تو وہ اندر جو زمین ہے کا ملامت کرتا ہے اور کی کچھ لکھا ہوتا ہے جو بصیرت والے لوگ پڑھتے ہیں اسی طرح جو سچا آدمی ہوتا ہے سارا زمانہ مخالفت بھی کرے اور زمانہ گالیاں بھی دے سچ اس کی پیشانی پہ بول رہا ہوتا ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے کہے کہ تو اچھا ہے سارا زمانہ مخالف بھی ہو جائے اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی انہوں نے کہا تم مانو یا نہ مانو رب نہ یا علمو ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کے رسول ہیں تمہارے ساتھ ڈگری لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں وما علینا انہوں نے کہا ہمارا اتنا کام تھا تھا وہ ہم نے تو یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا اگر کوئی شخص قرآن و حدیث بیان کرنے کے بعد کہے وما علی نہ پھر تو بات جچتی ہے اور اگر کوئی ایک گھنٹہ لطیفے سنانے کے بعد اور جغت بازی کرنے کے بعد لوگوں کی پکڑیاں اچھالنے کے بعد پھر کہے گی جب ان پیغمبروں کے مشن کو ادا کرے اور پھر کہے البلاغ انہوں نے کہا ہمارا کام اتنا تھا کہ ہم نے تمہارے تک تبلیغ کر دی اب تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو کالو انا ترنا کم کم ازاب کہنے لگے ماض ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں نحوست کی نسبت ان نبیوں کی طرف کرتی اور مفصری نے لکھا ہے کہ بارش بھی زیادہ ہو جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے کبھی دھوپ کڑا کے لگ جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے کبھی کو چلتے چلتے کوئی گر جاتا تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے یعنی جو بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ الزام دیتے پیغمبروں پہ کہ یہ آئے ہیں تین لوگ ہماری بستی میں اس وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں آ رہی ہیں ان کا لم اگر تم نہ رکے باز نہ آئے اس قوم نے ان تین کو الٹی میٹم اگر تم نہ, رکے تبلیغ کا نہ چوڑا ہم پر پتھر برسائیں گے وَلَا مِنَّ اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم بہت دکھ میں مبتلا ہو جاؤ گے تمہیں بڑی سزا دیں گے تکلیف دیں گے انہوں نے جواب میں کیا کہا کالو تار محکم کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ تمہاری نحوست تمہارے ساتھی ہے تم تم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں تمہیں ہم تذکیر کر رہے ہیں اور جس کے اندر چور ہو تذکیر اس کو دکھن دیتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے بلن تم قوم و مستفون تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں اچھا جب انہوں نے یہ کہا تو قوم نے پتھر پکڑ لیے کسی نے چھری پکڑی ہے کسی نے تلوار پکڑی ہے کسی نے ٹوکا پکڑا ہے کسی نے کلہارا پکڑا ہے کسی نے پتھر پکڑے ہیں کسی نے ڈنڈا پکڑا ہے جو کسی کے ہاتھ میں آیا میدان میں لے آئے تین پیغمبروں کو اور ان کو قتل کرنے کے لیے قوم امڈ آئی اب جب ان پیغمبروں کو شہید کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہوئے تو پھر شہر کے کنارے وہ شخص آیا میں بالکل چھوٹا تھا بارہ یا تیرہ سال کی عمر ہوگی میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فجر کی نماز میں سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے اور جب اس آیت پہ آتے تو حالت ان کی بھی ہوتی کہ بلک بلک کے رو پڑیں گے اور مجھے بھی نہیں پتا کہ دل میں کیا اترتا تھا اس وقت تو پتا نہیں تھا چھوٹے تھے لیکن بعد میں جب مفہوم سمجھ میں آیا تو پھر پتا چلا کہ اس آیت میں کیا ہے اس کا ترجمہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہی لیکن آپ لفظوں پہ بھی غور کرنا لفظوں کی کشش کیا ہے وہ حبیب نجار نامی شخص تھا جو شہر کے کنارے ایک جو ہے وہ غار میں رہتا تھا اور جب یہ میں پیغمبر داخل ہوئے تو سب سے پہلے ملاقات اس سے ہی ہوئی اس کو ستر سال ہو گئے تھے ایک بیماری میں مبتلا تھا اور روزانہ بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا تھا اور اپنی شفا عرض کرتا تھا تو پیغمبروں نے جب توحید کی دعوت دی بتوں کو چھوڑنے کا کہا تو اس نے کہا کہ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے کہا کہ جن بتوں سے ستر سال ہو گئے تو معافی مانگتا ہے اور شفا مانگتا ہے انہوں نے نہیں دی ہمارا رب تجھے ایک لمحے میں شفا دینے پہ قادر ہے <تصفح> اس نے کہا کیسے ان پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے اچھا یار پیغمبر تو ایک ہی ہاتھ اٹھا لے اور پھر تین پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے تو پھر کیفیت تو کچھ اور ہی ہوئی ہو اچھا اس کی بیماری ختم ہو گئی فوراً ٹھیک ہوا اپنے گھر میں رہ کے ذکر فکر میں لگا رہتا تھا یہ پیغمبر تبلیغ کرتے رہے جب قوم نے ان پیغمبروں کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا وہ دور شہر کے کنارے پہ رہتا تھا اور اس کا گھر کوئی اونچائی پہ تھا اور کسی غار میں رہتا تھا اس نے دیکھا کہ میدان میں لوگ جمع ہیں اور نبیوں کو شہید کرنے پہ آمادہ ہیں پھر وہ وہاں سے آیا اب قرآن کے لفظ یہاں دیکھیے یہی حبیب نجار صاحب یاسین ہے ذرا غور تو کرو قرآن کی نوکری کرنے والوں داوتے دین, دین دینے والوں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھو اس اعتبار سے کہ تمہیں یہ سعادت مندی نصیب ہوئی ہے اللہ نے کس اہتمام سے شخص کا ذکر کیا پھر کیا ہوا وجا امین اکسل مدینہ راج لوئیں شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا یار وہ کیسا مرد تھا جس کو رب نے بھی مرد کہہ کے پکارا <تصفح> وہ جس کو رب نے بھی مرد کہہ کے پکارا کیونکہ سارا ماحول مخالفت میں ہے اور وہ واق مرتا اکیلا آ گیا وہ جا امین اکسل مدین آتے رج یس آ شہر کے پرلے کنارے سے ایک مل دوڑتا ہوا آیا کالا یا قوم سلیم کہا میری قوم رسولوں کی اتبا کر ان کی مخالفت نہ کرو ان کو پتھر مارنے لگے ہو میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو اتبا بے ملا یس الکم اجرم ویسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں اور ہیں بھی سیدھی راہ پہ تو مفسرین فرماتے ہیں بھی اس کی کرنی چاہیے جس میں دو کوالٹیاں ہوں ایک لالچ مزاج نہ ہو اور دوسرا سیدھی راہ کا مسافر ایک بندہ سیدھی راہ پہ ہے لیکن اپنے حرف بھی بیچتا ہے اور لفظ بھی بیچتا ہے قرآن کی آیتیں بھی بیچتا ہے اور حدیث رسول کے ایک, ایک کلمے کو بیچتا ہے تو اس سے آپ ہدایت نہیں لے سکتے وہ ہدایت پہ ہے وہ بات سچی کر رہا ہے قرآن کی کر رہا ہے حدیث کی کر رہا ہے لیکن وہ لالچی مزاج کبھی بھی تمہیں کسی موقع پہ بھی بیچ دے گا اور تمہاری راستہ خراب کر دے گا اس شخص کے پیچھے نہ چلو جو تبان لالچی ہے اور وہ تمہیں خراب کرے گا اور دوسرا وہ کہ ہدایت یافتہ بھی ہو اگر کوئی بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہے لیکن بےغرض تبلیغ کرتا ہے تو آپ کہتے یار یہ تو مانگتے ہی کچھ نہیں ہے اچھا تم سے تو کچھ نہیں مانگتا امریکہ سے تو ڈالر لیے ہوئے ہیں اس لیے اس کے بھی پیچھے نہ چلو جو ہدایت پہ نہ ہو دو شرطیں قرآن نے بیان کی ہے ایک ہدایت پہ ہو اور دوسرا تم سے طلب کچھ نہ کرتا ہو مجھے معاف کرنا میں پہلے بڑا ماتوب ہوں لیکن آج جو قیامت توڑی جا رہی ہے چاہے ناتخانوں کے روپ میں ہو یا علماء کے روپ میں ہو یہ جو پہلے ایڈوانس لیے جاتے ہیں اب بعد میں نظرانے وصول کیے جاتے ہیں اور یہ کیا کیا ریٹ مقرر ہوئے ہیں یہ کس کس دین کی کہانی ہے نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے نہ رسول کریم کا یہ طریقہ ہے میں قرآن کی کہانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اتنا او ملا یس آلو کو ماجرہ. اس کے پیچھے چلو جو تم سے مانگتا کچھ نہ ہو وہ محتدون اور وہ ہدایت والے بھی ہوں یہ اس حبیب نجار نے اپنی قوم سے کہا تبلیغ کا ایک طریقہ بھی دیکھیے آج حکمت سے بات کرنے کو لوگ بزدلی کہتے ہیں کہتے ہیں یہ بزدل ہے یہ گالیاں نہیں دیتا یہ کمزور آدمی ہے اس لیے وہ جو وہ کسی پہ اٹیک نہیں کرتا جب کہ تبلیغ کی حکمت کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے مجھے بتاؤ کہ سارا مجمع مخالف ہے اور سارا زمانہ دشمن ہے اور جو اکیلا ہی اپنی غال سے نکل کے آیا وہ بزدل تھا یا دلیر تھا قرآن نے بھی اس کو مرد کہا ہے نا لیکن اس کا تبلیغ کا سٹائل دیکھیے اس نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں مانتے اس نے بھی تبلیغ کا سٹائل یہ دیا کہا میں اس کو کیوں نہ پوجوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے دیکھو تبلیغ کا مقصد اگلے کو سوچنے کا موقع بھی دینا ہے اگر اس پہ ٹیک کر دیا جائے کسی کو پتھر مارنے پھر اس کو بات نہیں آپ سنا سکتے تو اگر وہ کہتا نا حبیب نے کہ تم کیوں نہیں مانتے اس کو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو وہ ہاتھ میں پتھر تو پہلے پکڑے ہوئے تھے فوراً برس جاتے تبلیغ کا موقع ہی نہ ملتا اس نے یہ بات اپنے اوپر کہی اور سوچنے کا موقع ان کو دیا کہا میں اس کو کیوں نہ پوجوں جس نے مجھے پیدا کیا تو سوچنے کا موقع ہے نا کہ ہم اس کو کیوں نہ پوجے جس نے ہمیں پیدا کیا پھر کہا وا تر جاؤں تم نے پلٹ کے بھی اس کے پاس جانا ہے پھر مخاطبہ ہو گیا آگے دیکھیے اسے معبود بناؤں اللہ کے سوا اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے نہ وہ مجھے بچا سکیں انی ازی مبین۔ اگر میں ایسا کروں پھر تو کھلی گمراہی میں ہو سب کچھ اپنے اوپر اس نے کہا اگر ایسا کروں میں نہ مانوں تو پھر حالانکہ وہ تو مانتا تھا لیکن اس نے بات اپنے پہ رکھی اور انہیں سوچنے کا موقع فراہم کیا بہرحال حجت پوری کر لی مبلغ کا کام تبلیغ حکمت سے کر لینا اب کسی کی قسمت ہو مان لے کسی کی قسمت ہو نہ مانے جب یہ ساری بات اس نے کر لی پھر اس نے کہا انی تو بے میں تمہارے رب پہ ایمان لایا ہوں سن لو ایمان تو وہ پہلے لا چکا تھا اب اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا پورے شہر میں إنی بے رب کم میں تمہارے رب پہ ایمان لایا ہوں نے اس پہ بھی بات کی ہے بے ربی کیوں نہیں کہا گویا یہ ان کے عقیدے پہ قدرن لگائی کہ تم غلط ہو تم مانو نہ مانو رب تمہارا بھی رب بھی ہے اس لیے میں تمہارے رب پہ ایمان لاتا ہوں فس ماؤن. سن لو اچھا جب نے یہ بات کہی نا تو وہ جتنے بھی پتھر نبیوں پہ برسنے پہ امادہ تھے سارے اس پہ برس گئے نے بہت کچھ لکھا ہے گڑا کھود کے اس کے اندر ڈال کر کے اوپر سے ملبہ انڈیل دیا ایک روایت ہے کہ پتھر مار مار کے شہید کر دیا ایک روایت یہ ہے کہ آرا رکھ کے سر سے پاؤں تک چیر دیا گیا اور بھی جو بھی ان کے پاس ہو سکا انہوں نے شہید کر دیا پتھر مارے بدن کو اب جب اس کی روح بدن کو چھوڑ رہی ہے اب قرآن کا اسٹائل دیکھیے انداز دیکھیے کی لد خلل رب نے آٹھوں دروازے کھول کے کہا جس دروازے سے آنا چاہتا ہے آ جنت کے آٹھوں دروازے میرے بندے تیرے لیے کھلے ہوئے کیلا اسے کہا گیا اد الجنہ. جنت میں آ خوشبویں خوشبوئیں آ رہی ہیں جنت کی خودیں جو ہیں وہ پھول لیے کھڑی ہیں غلمان حاضر ہیں اچھا یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یار وہ کسی نے کہا کہ مزہ تو مرندہ تب آئے کہ جب محبوب کے قدموں میں ہوں کیسی شہادت تھی جس شہادت کے گواہ تین نبی تھے کیسا شہید تھا جس کی شہادت کے گواہ تین پیغمبر تھے اور پھر تبلیغ کرتے ہوئے شہید ہوا اور پھر کتنا خوشک نصیب ہے جس کو رب بھی کہہ رہا ہے جی آیا نو جس کو رب بھی کہہ رہا ہے خوش آمدید جنت کے دروازے کھلے ہیں کی لط کھلے جنت میں آ جا اچھا یہ تو اللہ کی طرف سے ناز برداریاں تھی اپنے بندے کو اب جو اس کی کیفیت تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اس حبیب نجال کو لوگ پتھر مار رہے تھے اور اس کی روح نکل رہی تھی اور وہ ساتھ بولتا کہہ رہا تھا مالک میری قوم کو ہدایت دے دے انہیں پتا نہیں ہے اس لیے مجھے مار رہی ہے کیا پتا کہ پیغمبروں کی اتباع کتنی بڑی دولت ہے مالک ان کو ہدایت دے دے اب جب اس کی روح پرواز کر گئی اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے تو پھر کیا ہوا اب ان لفظوں پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے ویسے تو قرآن کہ لفظ پہ نثار ہو جائیں لیکن مبلغین کو اگر یہاں مبلغین موجود ہیں تو میں مبلغین کو کہتا ہوں کہ جو اپنے سامعین ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں ان کی قدر سیکھیں اور ان کی تزلیل نہ کیا کریں آج سامعین کو کوستے دیتے اگر وہ بلند آواز سے سبحان اللہ بھی نہ کہیں یار یہ تو حضور کے غلام ہیں اگر کافر بھی ہوں تو جو مبلغ ہوتا ہے وہ باپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں جذبے ہوتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ آپ آٹھ آٹھ یا دس دس یا چھ چھ سال ہو گئے مختلف جگہوں پہ درس قرآن دیتے ہوئے تو یار کوئی تین سال چار سال مسلسل نہ خاں آئے کسی مجلس میں اور وہ پیسے بھی بے شمار لیتا ہے تو لوگ اس کی تاج پوشی کرتے ہیں کہ اس کی بڑی خدمات ہیں. آپ کی کسی شہر میں تاج پوشی کی گئی ہے میں نے کہا یار اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اتنے لوگ کتاب رحمت کو سننے کے لیے آتے ہیں اور ان کے آنکھوں میں جو پیار لکھا ہوا ہوتا ہے اور ان کی پیشانیوں پہ جو محبت لکھی ہوئی ہوتی ہے ساری زندگی کی تھکن جو ہے وہ ایک مسکراہٹ سے دور ہو جاتی ہے تو یہ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی تو اوقات ہی باقی نہیں رہتی اگر بعد میں ان کے خلاف باتیں کرتے رہے اور ویسے ان کے سر پہ تاج ساتھ پہنا تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی پیار وہ ہوتا ہے جو دل دیتا ہے میں نے کہا کہ وہ میں ان سے نوٹ تو نہیں مانتا ایک بندہ کہنے لگا کتنے پیسے لیتے ہو میں نے کہا بندہ پورے کا پورا ہی لے لیتا ہوں جب کسی کے پاس جاتا ہوں پھر وہ میرا ہی ہو جاتا ہے بھاگتا رہتا ہے پیچھے پیچھے وہ کہتے ہیں جی رضا صاحب لیتا کچھ نہیں میں کہتا میں چھوڑتا کچھ نہیں ہوں وہ سارے کا سارا ہی میرا ہو جاتا ہے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے تو جو مبلغ ہوتا ہے مبلغ وہ پیار کرتا ہے بیٹوں سے زیادہ اپنے جو ہے وہ محبت کرنے والوں سے اور جن کو تبلیغ کر رہا ہے اب یہ تو حضور کے غلام ہیں جن کی ہم لوگ تزلیل کرتے ہیں کسی کو کہتے ہیں یہ چاول کھانے آگے ہوئے ہیں کسی کو کہتے ہیں یوں یہ اللہ نہیں کہہ رہے کیا کیا بولیاں بولی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں مبلغین کو اپنے منصب کا ہی نہیں پتا اور سینوں کے اندر وہ درخی نہیں ہے جو ایک مبلک کے سینے میں ہونا چاہیے یہ کافر ہیں کافر اور پتھر مار رہے ہیں اور حبیب نجار کو شہید کر دیا ہے جب روح اڑی نا بدن سے اور وہ اس بدن کو بھی نوچ رہے تھے بوٹیاں کھینچ رہے تھے اور حبیب نجار کی روح جو ہے وہ پرواز کر کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کی آواز کیا ہے بولی ضرور دیکھیے قرآن بتاتا ہے کالا حبیب نجار نے کہا حبیب نجار نے جس کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں اللہ اکبر یہاں تو پیسے نہ دیے جائیں تو ناراض ہو جائیں ساؤنڈ سپیکر اچھا نہ ہو تو وہ تذلیل کریں ساؤنڈ والے کیا اللہ اللہ یہاں تو یہ ہے کہ اچھا کھانا نہ دے تو جو ہے وہ تقریر میں تبصرہ کر دیں لیکن وہاں ماجا کے بوٹیاں نوچ رہے ہیں اور میں اپنی بات نہیں کہہ رہا قرآن بتا رہا ہے جب وہ بوٹیاں نوچ رہے ہیں وہ حبیب نجال کیا کہہ رہے کالا یا لیتا قومی یا لامون کاش میری قوم مجھے دیکھتی میری بوٹیاں نوچنے والے مجھے دیکھتے بے ما غفر علی ربی میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ اچھا بخشا کیوں ہے مفسری نے یہاں تین قول بیان کیے ہیں۔ حبیب نجال کہتا ہے میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میں رب نے کیوں بخشا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں نے ان پیغمبروں کے قدم چوں میں ہے۔ مجھے تو قتل کر لیا ہے اگر انہیں پتہ چل جائے کہ مجھے رب نے کیوں بخشا ہے تو چلو میں مجھے تو قتل کر لیا ان پیغمبروں کے قدم چومنے اب بھی بچ جائے۔ دوسری بات بماغفر علی اللہ نے مجھے کس وجہ سے بخشا ہے۔ اچھا توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے اور بتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اور یہ بھی چھوڑ دیں اور ان پیغمبروں کو مان لیں اور تیسری بات یہ میرے بدن کو نوچ رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مار دیا آیا تھا توحید کا پرست دیکھو ہم نے پڑھچے اڑا دیے یہ مجھے ذلیل کر رہے ہیں لیکن یہی ذلت میری عزت کا سبب بن گئی یہی شہادت میرے سر پہ عزتوں کا تاج رکھ گئی وہ کہتا ہے کہ کاش انہیں پتا چل جائے کہ میرے رب نے میری عزت افزائی کیا کی ہے وجاعلانی من المکر اور مجھے عزت والوں میں کیا ہے مجھے وکار کی مسند بچھا کے دیئے اور مجھے عزت کے تخت پہ بٹھایا ہے وہ یہ آرزو کر رہے کاش کہ میری قوم کو پتا چل جاتا پھر قوم نے حبیب نجار سمیت ان تین نبیوں کو بھی شہید کر دیا پھر اللہ کا کیا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا اور کس طرح وہ اللہ کی پکڑ میں آئے اور پیغمبروں کو شہید کرنے اور حق کی آواز کو مسترد کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے اس عنوان کے ساتھ انشاءاللہ جو اگلی آیات ہیں اگلے ماہ جب آپ حاضر ہوں گے تو سورہ یاسین کا مضمون چلتا رہے گا پانچ رکوع ہیں تقریباً ایک مکمل اور ایک نصف کے قریب رکوع مکمل ہو گیا خیال یہ ہے کہ ہم چار یا تین دروس میں سورہ یاسین مکمل کر لیں گے اور میری آرزو یہ ہوگی کہ سورہ یاسین میں کوئی بھی مس نہ ہو چونکہ یہ میرے حضور کی آرزو تھی کہ میری امت کے ہر شخص کے دل میں سورہ یاسین ہو اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں سے مالا مال کرے آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا, سنا کر دم, دم لینا, لینا, لینا با رکنا با رکنا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پردوس میں جا, جا کر دم لینا آ کے دن ہر ہر گوشے دن میں قرآن سن سنا کر دم لینا, دم لینا, دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا بسمل مانو ہم جو دو عظیمت گیراہ ہم جو تو عظیمت گیراہ منزل میں لے گے میدان عمل میں نکلے ہیں میدان عمل میں نکلے ہیں بات کیوں مٹا کر دم لیں گے ہم جو حصیمت گیراہ منزل پہ جا کر دم لیں گے آپ کے, کے, کے ہر ہر گوشے میں آ کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا, سنا, سنا, سنا کر دم لیں گے اب رکنا نہیں اب تمنا نہیں اب رکنا نہیں